کہ وہ ایس جیسے آدمی تو راضی خوشی سے جب تک زکوات نہیں دے وہ تو زکات ادا نہیں ہوگی اور دوسرا ابام یہ بھی ہے کہ جس تنظیم نے ہونڈا گردی سے آپ سے زکات وصول کی تو وہ زکات کی مد میں بھی اس نے کہیں خرچ کی یا نہیں یا تنظیموں پر خرچ کر رہا تو اس لیے جو تنظیموں کو جو ہونڈا گردی کے ساتھ زکوات لے رہی ہیں زبردستی تو ایسی تنظیموں کو زکات دینے سے زکوات ادا نہیں ہوگی لہٰذکات آپ کو الگ دینا ہوگی وہ ہونڈا ٹیکس ہے